میں اللہ کافی موزید سامنے السلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ تبارک و تعالی حافظ مننان بی حافظ مننان بی سیوان بی سلام بی آمین اللہ سب سے اسلام حقیق اللہ خاص کا तो अल्ला सानु तो जो अल्लाह ताला सानू तालीम फरमाई बरहरास चलन जगह ग्रंथ साहब बरहरासान चलन का जो दर्श दिता गे इथ सारी गुमराई फैली है کیونکہ اللہ تعالیٰ جللہ شان و حور سورت فاتحہ دے اندر بری اساں نماز دے اندر بار بار دو ہیں میں جنو الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھ سے اللہ پاک نہیں فرمایا اس دن تل مستفیم اثر می تو رستا منگو جنا لوگ نے اے ہے کہ جنہ جنہیں لوگ نو می دینا سمجھا فرمائی ہے جو احکام ذمہ جمے انہیں لے سے عمل کر کے دکھایا یہ میرے انعام والے لوگ یہ وجہ واسطے قرآن پاک دندر میں چار چیزاں بیان کرنا کہ ایک تو اللہ تعالی لوگ فرمائن جنہیں دیں انام کیتا ہے روجہ اللہ, تعالیٰ ہے اللہ تو سچے تیسرا اللہ تالا اللہ نے فرمایا مخلسی مخلص لوگ دی دین دی منافق بھی ہوں کیالا مخلص جو فرما رہا ہے دی کی منافق بھی ہوخلس ہے منافق چوتھا اللہ تعالی نے فرمایا بس سوال انعام والے سچے مخلس نیک لو ح جی تمام اولاس تناؤ یعنی عیسائی بھی آل مرد یعنی ہر ہر مذہب چالم اہم ہیں. کافر مشرق ہیں, یہودی مجوس کو عالم ہر مذہب سے ہر مساجے چالم ہوگا لیکن ہر مساج مومن کے حق دے آلمی اللہ لوگ بھی آلن مقابلے چار ان اور کہ میں سینا دا اللہ فرمائے غیر مرذوم اور عالم وہی ہیں لیکن فرمایا غدا بالا کیوں کیوں نے کوئی ماننا علم ہے تے ایمان پھر گمراہ اے کی کرتا قرآن جی انہوں چڈے آخوی آ رہے وڈا آلے لینا ہک باسل ملا, ملا کر ہے ہے ہے جس کیتا ایک ادار ملا دلاوٹ ملاوٹ کسی ہے होंदन होंदन होंदन के नो नो माने मताले बदल छा बदल दें दुख है اللہ تالا نے انسان نیلے پہلے پہلے آگاہ کیا انسان سنتِ خدا کہ پہلے پہلے اللہ تعالی آپ نے دشمن نو دکھا کے دشمن نو اللہ تالا نے فرمایا کہ نکل گیا سیتان نے فرمایا نکل گیا हर जानबाशान नहीं सुझा सद राद दाला ने क्यों गिरता है में वो वो फिर जमीन जमीन लांता मौला मैं बोला दे आतम की औलाद भी वजह दू جی سارے میرے پی سن میری بزرگی میں جو کچھ سا انجہ تو میری ختم ہوئی میں اتنے جا کے انہوں نے مال شریقات میں اپنے رستے کا کرا سکتا میںلاد ہو جاتا جڑا ہے شیطان دا. سا سا کہ شیطان دا رستا سکون نجی شاید اولاد مال اتنا شریف ہو جاتا سارے ہو, شریف ہو پھر سنت کہ موال آج پہلے انسان پاس نے دشمن کی کا کی پلا جنہ کما مین گن فرکش کا اللہ تالا نے آدم الاسلام نو خطاب السلام ندی معصوم مع ہر گنا جیش پاک جگہ کوئی نہیں گنا کوئی غلطی نظر کوئی نہیں پاک جگہ جگہ بھی بندہ بھی خلیفہ آتم سلام نبی آپ بھی پاک ہیں سلام نہیں دیری بات کرایہ دشمن تو درخت کا حکمت اللہ تعالی فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا اللہ دا نہیںر نہیں, نہیں اللہ تعالی خان ہو نے روکی رو گیا میرا کوئی میری گرد نہیں میرا کوئی نہیں ہے پیسہ پرسم چپی جی میں اے ہے. میرا ہے میرے سلطان ہوں کے منا کیوں ہو رہا؟ تو ہوا منا کیوں ہوا دشمن مشورہ ملنا سی دشمن ہے کی جی کہ نبی ہے. دشمن مشورے اللہ پاک نے پہلے دا کہ دشمن کا مشورہ نہیں لینا اگ خک بحث پر کھانا ہے تو کیونکہ دشمن کا مسئلہ <سؤال> ملنہ سے ہے حقیقتہ کے انسان کے کہ دالوں میں دشمن کی اللہ پاک نے دشمن کی گلتا ہے انسان نبیل کرتا ہے اس وقت ہے وہ اس دنیاں وہ فرما دا ہے چکے پہش ہے جن کے واسکے نسچے سے ہم نکر کہے بیسکورٹ کی چاہت میں ہے no. وہ او ہی کم کم بیسکورٹ بن گیا مِتھارال کی آچاند چینا ہے کی فرود فلاں جان ہے وہ ہی کم اس بیسکورٹ کو مراد ہوا. پوری دنیا لائے لاؤ ساب چیز لائے لاؤ کچھ سائنس لائے لاؤ پوری چیز لائے لاؤ یہ زیادہ واستہ بیسکورٹ بن گیا دشمان چ نقشے پا کپڑے ایسے جیلا ہار سندہ رہے کیے کہ کپڑے مروں گھلا ہے ان کا آئی ہونسندہ تششت مہودہ سہر دولی آرے کسٹرہ نکتا ہے کہ جیلا پہلے کپڑا تھی موتا تو دلیشت تششت مہودہ نیزیو سرکتاں ناپنا نا نانسیاں وہ دنیا سماری کہ مومن واسکتے کا اید دانیا کہ کپڑے کی جنہ سے کنکی دنیا ہے سماری جہان گل بال سمجھ گ پچلہ س <نیتجدور> <تنیت> چیلی وطن سائن سان بے اس واسطے جاؤ دنیا نو سہارو گوبائل بناؤ چیز مکانات بناؤ یہ دسوش جو چیز ہے مکان مکان نہیں ملتا مل سکتا تو ماحول تو اگلا کیوں نہیں رکھا کیجا سوچا یہ مکان بنا رہا تو مکان جانا लेकिन अल्लाह पाक दे दी बोल बनकर जुर्म किया نے انہاں کے ریتے کی کیتے جنت جتنا دے دتی اے انہوں نے بولا کہ موقع لگیاں تے اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اپراں عمل نال جنت سے تساں ای واسطے راہ بنانا گا و ما کلاں تے تو قرآن سے لکھ لیا قرآن دشمن سام سلا سی راہ نہیں چلان دہ ہوا ہے تو ہوں دجے सारी इंसान कोई कामयाबी ला नहीं दोस्ती बुनियादी पहले दुश्मन नोस्त न نہ ہوف ہو پہچان دشمن شیطان ہے دوست کا مان सा गहरा फैसला बुरा फैसला क्यों दुख है दुनिया क्या है شکاری من تھے مار پی تو آخو بڑا کر سارا جہان کی نقل لوگ سدا واسطے اگ پیار ہے جنکھا نقل اصل نقل جہ شکر نو او لے لڑا فوٹو نو ٹی مارتا لگے नकल भेजी उ गया है। تو اللہ میں کام لیکن سوچ نتیج نقل پگل ہو گئے نبی اپنی کتاب اپنا جیجا ہے آخ آ سمجھایا ختم ہو جی ہو جا بل تو ہزار اس دنیا نو ترجیح نہ ترکیح دو کیوں وہ ہمیشہ آنا ہے باقی ہے ہمیشہ ہے یہ فانی ہے وہ ہمیشہ نہیں دیا وہ آلائے کے اپنے وہ ادران بھار کے دے آلائے کے بنا بھی ہے لیکن اس سے توک ہے اس سے ہزارہ توک ہے ہم نے توک ہے بند سب اپنے بندے ہوا یا سب تیکسان تو دنیا کو لگا کہ ایس من اعنی آن کو اتفاقی تا ہے اللہ کو بندیا کو اپنے نال پڑا تفاقی تھی میں تا انہوں نے سمجھ نہیں تو ایک لنہوں کو اپنے نال آپ پڑا تفاقی تھی دولہ ستی تیل دنچو او دے انی صدا انی صدا اللہ تعالی محافظ کرے او جو کو نیتی اتران کا کہ دوخائی دان ہے لگو رنگ بھی پوری لگو چہان رنگ رنگ کا چہان जिन रंग नो फिर वेखो ये साल कपड़े नुगे गुरागे मोबाइल रेवी निली है तो ओनू रंगे हर चीज तो उसके रंगे रंगनीति पूरी तला है तो कुछ नहीं ترقی ہاتھ بھائی یار انگریز نے میڈ کی گوڑی لے لو پھر آخو ہم بچے پاگل ہوں رکھیں رب ناگل کیا ہے سان بننا چاہیے رنگ دے رب اس بنایا رنگ سمت بنایا ہے رنگ کی کشش رب یہ جی رنگ, رنگ کہ رنگ. رنگ, رنگ, رنگ دے, دے پیچھے پاگل ہوتے ہیں کوئی چیز رنگ بھی پوری نہ کوئی بندہ خرید تنگل نے تھی رنگ گٹی کو ہر چیز رنگ دے رنگ دے پاگل ہوئے پہ دکھ ہے دشمن کرتا ہے سلام گیا مشورہ دتا ہے کھا لو हमेशा की बात सही हो जाती फायदा हूं जो बंद हे की कहना है मशरा देख मेरा इंद्र कोई मतलब नहीं हालांकि मतलब होंगे हूं अंग्रेज आया उस अस्तीफा मामा तुम तरक्की करो ये फायदा है अफसर बन जा सो इंज हो जा सो इंज हो जा सो شیطان دسو لائے نوکر کیوں بن دو تے اپنے میں مطلب فیصلہ فائدہ تعلیم ترقی کرو شیطان وا شیتان اس شیتان نوکری سو تالیم سام نوکری کرنی پہ ہی چکر ہے एक नहीं, इस साथ पहला वो है दुश्मन नहीं समझ बैठा तो कोई हूँ अल्लाह पाक ने पहले गल की दी दुश्मन की ए दुनिया आ गए फिर अपने नफी भेज दुके پہلے کلو پیپر آدھی پہلے من پہلے دشمن کی کرنے बंदा मार बंद मार्डा दुश्मन तू दो खा फिर गई ला ही दुश्मन की तीसरे नंबर आंदा है शेदवान रजीम फिर इत दुश्मन का देख रहे بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پر تو ہوتے پہل ہے رحمان شروع ہوئے سمجھ لیے بلّہ پر تین کے لیے دشمن دیے. اد ل گاہرا نشا نہیں سہی لینا دشمن ہر ہر جگہ دوست دکھال دشمن ہے ناپاندہ ہے تو ناپ سے دشمن ہے جی دنیا برماندہ لائے آپ کھیل کود ہے تو دنیا ہی دشمن ہے بندہ اپنے بچے دشمن کی گل زیادہ کرتا میرے دوست کی بک کر उस सब कुछ कर लगे बंदा फिर कर ہوں دسوا کے دشمن کہ شیتان نس دنیا کا دنیا نیتان چار دشمن ساتی ہے یاری کی سبیا دشمنجا دشمان بچا سات دشمن بچہ خاتا ہے قانون دشمن بچہ خدا ہے تحریب दुश्मन भी दुश्मन दुश्मन करना है जमहूरियत जिन्हू आख देने मैं दुश्मन की गल न समझा तीन ना बनता है خیال کرتا نہیں سر دشمن ہر چیز کو دسنا پہ یاد رکھنا دشمان آدم دو تک پیالہ جو دے سی اپنا دیکھو کہ دشمان جنو پکار در بندہ سوال کرتا یار ووٹ کی شاید کئی آدم ووٹ آئی آدم ووٹ پڑی دیں جی آسم لوٹ نہ بابا سا تی مشورہ کر دیا سا تھی لے بال آ گیا نا بچ لے بال دوکھا بندہ ہی نہیں کھانا ہے نا بیچ بھی سعودہ صحیح ہوئے جی راپا ایک ہوئے خاند ہوئے ہوں وہ تو لے بال ہوئے پندل پڑھنا لے بال نہیں بیچ بھی سعودہ سعودہ تو تو ہائے کھانا ہے انہیں یہ ہوگی نے سارے لے بال اسلام دلا ہے تو سارا لا سارے بات ہے کرنا پڑی ہے تقبیر کری یار جو آپ چلانا سونگر تو آپ دھوکا دیکھو ہر جگہ ہوسلمان ہے یہ بھی پوچھو نا مجھے ایسا جا ایسا پہتے ہیں مجھے مجھے تکریر تکریر جیبا کرانکہ پتہ ہے چار رجان خیلیہ پہنے گے پتہ ہے آئے آکام سور واسے بوٹ ہم پہتے ہیں اسلام بہنوں نے آکام پہتے ہیں آر بندہ دے خردہ ہیں میں <سؤال> امداد نے امداد کیس طرح میںاپر چورٹا ڈاکو کا ووٹ ہے کہ نہیں اچھا کیوں بنا پاکستانی آئی یہ جان رہی نہیں بنی نہیں ہے یہ این ہے پاکستان بیشتا ہے تی حتہ دی این بڑے پہ شلاک ہو سردہ کامنا سال اونو دس ہو اب نو آجیابی داس ہے اپو دا وہ این ہے رکھا ہے اونو والا دس دی این ہے اوہ ایم پیر دمائن ایم پیر این ہے جب چیئے دار ہے وہ این ہے جب چیئے دار ہے आईने पाकिस्तान ने हकूमत ने इमद डाकू नफल कर गया چکی نو شرابی نو ڈاکو ن ووٹ تو ہے نا ہوں ایک ووٹ نہیں لگتا یہ امداد نہیں کرتا ووٹ تو دوسرے دوسرے مدد مقابلے بن سکو یہ تو پھر سب پھر وہ کیوں آگے جمہوری راستے یار کیوں آگے تو ہر چاسی ہزار چور ہے یاکھے لیتا ہے ہزار یاکھے لیتا ہے ہزار دنیا ہے ہزار دھوٹ بار ہے ہزار گورے بندکی میں سیادہ ہے جو ہون چندھوڑی آتے ہیں کہ آنکھے بندہ تمیز کرے یار ماہاں ہے تیرے تو بوٹ نہیں لیندہ ہے تیرے تھا ہزارہ بوٹ ہے تمیینے چوکن یا شریف تمیینے کہ ہون جاں بوٹے جاگے وہ آنکھے تمیینے نہیں مائندہ انہی چاہتے ہیں بوٹ ہی نہیں لینے وہ بند شرابیا شرابی چوننا ایس واسطے ڈاکو ناکی بنا واسطے ڈاکو کا ووٹ رکھا گیا ڈاکو ڈاکٹ ل امداد ڈاکو نے کتنے ڈاکا مارنا سام نو ووٹ دتا ہے مجبور ہے نہیں سنا توٹ بنا رہا نے یا کوئی بنا رہا ندی پان کو کے اسلامی کی. اے آخذر اتلامی اتلامی کی. نبی پاک کو ساتھ آئی ووٹ کی کرنی ہے بموجب شرعی دالان ڈاکو چور مجرم عاشق عارف کے لائس اچھا جب کوئی اسلام کا حاکم تم سے کہ دل یہ سارے ہو جائے تے ہوں اسلامی انتخاب تے الیکشن کا ہویا کہ نہ ہویا بے شک تے انوں تسیں اسلامی انتخاب کہہ دا بولیں ٹھیک ہے سنیں ہلکا جی اچھا جس کا ایمان دھاری اکل امرا شریعت مشور ہر شہر سے تین پار اسلام کنر کا بھی ہے مورو جا کا مشورہ بھی اسلامی جمہوریہ اسلامی الیکشن ہو اسلام سارے اونہ جشن ہوئے ایک من پاک آ جائے ایک من ڈاک آ جائے گی ہو شخصیت ہوں دوا ہو جاتے ہیں اسلام ہے اسلام چل مشور نہیں مل سکتا صاحبی مل سکتا ہوں جمہوریہ سلامی تقویٰ ہونا، کوئی نہیں ہو okay. تو دا جی بندی ہوش پوتوں چل رہا منا بھی کر مشورہ برابر ہے گئے کھڑے آج ہی گل کا بات اثربلی نہ جاری اسلام کس طرح نظام مستفا ہے مالو تن جیمبلی ووٹ یا جہاد کرنی ہے بھائی مانا سب کو قرآن جائے تو قرآن کیا فرمان جائے؟ اللہ یاستاوی الخدیش تو دنوں رابطی قرام ہے؟ اے دنوں تو رسول کی دمان ہے فرمایا تو فرمایا اللہ یاستاوی الخدیش فرمادے برابر نہیں ہوں دے اللہ یاستاوی الخدیش برابر نہیں وقت یہ فاق سے قریب محبوبہ آپ فرمادے برابر نہیں ہے ियत आदमी ज्यादा बंदे ज्यादा बंदे आ जाने अक्षर کہ قرآن فرماتا ہے تو اخریہ طور میں فضیلت دی تے ہن کیتی ہو گی اخریہ فضیلتاں بھی دیا تا ہے کہ حکومت کے نال نہیں بنتے اس طریقہ اسلامی نہیں ہے یا طریقہ کو ترکا ہے یہ طریقہ کو اتا ہے تو صرف کافر کی لڑن یہ طریقہ کو اپنا نہ لیں تو آگے ملک سے کوئی نہیں رکھان تے کوئی اسلامی انتخاب کی نکان کر نہیں تو میرا خوال ہے تو اجل کو یہاں ہے تو اجل ملکت دعا جبانے کو بھی رکھان دے نہیں ہے اجل دعا ہے اجل دعا ہے طریقہ اسلامی انتخاب پر اقاد ہے یہ طرح کی اقاد دے ہیں نہیں آگے یہ طریقہ اسلامی ہوندہ جانگوں کو فرقہ سرکتے ہیں تو دے وہ آپ کو کر دے وہ دو سو دعا طریقہ اپنا یا اوٹ وٹا طریقہ دو ایک رسال پہ آئی جا ہون وہ پھر ہے نئی تہذیب کے انڈے کی پرانی قرآن پرانا ہے گا انڈا پہلے گا مشورہ دے ڈبول گندے بندے کا مشورہ مفکر پاکستان انو فکرے پاکستان آدے کندے بندے دا مجھ پڑا نہیں کردے اندے دا پارا نہیں پکڑا انو کی کو رچوک دے صحیح تسوسیہ دی کی پکڑا ہے لردے پہا ہے یا گا ہے لردے لردے پہا ہے لردے اندے دا سالان پکڑا پہا ہے انو اون جردہ آلم و مطاقی پریزار جردہ آجا لردے اندے دا سالان پکڑا ہے ہر قسم کا بندہ پاک کرتے ہوں پیشاب نہ ہو گئے پیشاب پاک کر دی دی دی دی دی جو رکا کرتے ہوئے انتخاب کی لا تو اسلام کون نے میں سوال کرنا اور بھی مان جی سلام نہیں جانور اچھا سارے نہیں بکرا کھانا ہر مچھلی ہے گائے سوراخ کوئی تمیز نہیں دسو گیا آخر تو چور نہ دے حکومت پیپرتا ہے حکومت بعد اللہ سلام کرو جا رام رام کر کے ہو جا حال حقیقری حال کہ رام جا رہے مقابلے کی ہوگا مرضی ہے شام کا اسلام پتر سو صحابہ عبادت بھی بہتر کرتے ہو کیا قواردی عبادت در صحابہ کی عبادت رہا ہم دیئے قواردی کی کسی امام کی کسی صحابی کی کسی غوث کی غوث پاک بھی سب کتھے پر اور کسی صحاب کی کوئی عبادت نام نہیں مرکتا کہ صحابی کے طریقہ اتخاب نام کافرہ در مناسکہ در خاصتہ نام کیلے مل گیا ہے کہنا بول میں کہ ضرم ہے یا چار لتا والا جانور چار لتا والا سور بھی ہے بول میں شرابی نے برابر اللہ فرمان نہیں اے ہے. کرنی. فرق تعلقات اسلام کے تریے ایک نہیں نہبا کا نہ کیا تیرا تریقا تو برابر ہے اچھا में। एक कि शैतान ने कर के शयाती ना अपने गई इस बेशक शैतान अपने करता है शैतान की जिनू तुस् जमहूरियत प्यारो एक कसरा نصرات نو راب نے ختم کیتا ہے شروع کو حرمائن آدم اے خلاف دا باکیاں تیار کیتا ہے پھر دشمن کی دام سمتے لیے تو وہاں بھوٹا ہے نکالی بھی تو سمجھنے لیے ایک آدم کی جاستان تو سارے فیصلے ہو چکے ہیں ایک دسو فریشتے یاد ہیں یا آدم فریشتے آدم ایک چیز فریشتے شیطان شیطان کی اولاد ہے اللہ کے ان فرشتے بھی تعداد سب کو زیادہ ہے زیادہ جب وہ کبھی پیدا ہے خراب ہو رب نے خلیصہ بھی نبی کامل ادھر انتخاب کرنے والی ذات بھی کامل کوئی آیا پاک, ہے پاک, پاک تیری جی شیطہ شیطہ کی تیری کی خلیفا پڑا بندے کو ہے جمہوریہ بہت سارے حکمت ہے گنا جاتا ہے یاد تین سو تیرہ رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کم ہوتے دس سال نبی کو کھدی رہا رسول نبی چوکھر نبی رسولا کے پیچھے چلیں یا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں پھر چرنا میں ان سے ادا اسلام ہی دے کہ رسول نبیان کے پیچھے چلنا وہ کم ستے رہا کہ تھے کی جب نفات، ایمان نہیں لیا ہونا ہے. फिर सहाी दसो सा उम्र बाकी चौकी चौकी ہو کا گنتی چ میں گنتی ہونی ہے جمہیات ایک لکھ چوبی ہزار صحابی ایک لکھ چوبی ہزار ڈاک آ جائے دی. ایک بات جا جا دیکھو کوئی فرق نہیں فرقان نے گنتی حسینا ہو گیا تو so, تیری جمون ہی آتے گے so, تو اس آنے کو بغا بچی پیش ردید تو تو کیوں چلو سائن تکیش پیلتا ہے رائعنا سائنہ نے شم تو اس آنے نے آتا پانتا ہے تو اوتروں کو تو اوتروں ہاتھ دو سائنوں ماندائیں ایترو گنتائیں سوچا نہیں وہ تو اکثر انعام کیا دیتی چار ہیں چار ہیں اور کسی مقلد کی نہیں وہ وہ وہ سوال احمد پانچ یاد بتا پانچ چھ یاد کر رہا ہے لالہ بتا کی وہ سوال چلو یا جانوڑھن ٹھیک حکومت آتم رکھو آٹم کمی شریر کو شہدوں جدو گنتی پنج سور دو بکڑے ایک بلا ہو سور پنجے دو گنتی کیا کرتا ہے اس کا مطلب سور خان کا عراقہ ہے رب نے خریفا ایک نو منایا سارشوں شرطان اسلام بے انتخاب کے خلافہ تو کون نکتا شیطان ہے؟ کون شیطان اس انتخاب کی اس کے سواستے کو امکران کیوں نہ ہونا بیٹھا دی کہ اقبار ازر کمور کے قلعے ہیں اے جلے عمامی ربانجن اے قلعے ہیں دیکھ اوٹھو خلاف انتخاب کی انتخاب کا شیطان اسلام کہ جب ہری شہصہ میں نے معا کر کہتا یواقر کہتا یا مختصریہ کسرہ پر wars Princess کی profiles جدا ہے اب میں تو بھی grasp destانوں سے والیڈیو جائے کے بعد ، چلے منہ peeledーブر اب روی میں اسvoίας Willries sectوں نے تو again کہ میں کی memories میں کیوں کریں انца یہ ج تری کام اپنا سب پاتا رسول میں اپنا کبھی پاتر جیسے انتخاب نسو سکے چاہیے وہ حدیث ہے کہ لیں میں کتاب کتاب کتاب میں ڈالوں گا اج کے غیر عالم رکھتا ہوں ہوں بسو ایک پاسوں ایک سوتین کتاب کتاب رسول اعظم اخلو ایک پاسو قران رکھ یا قران تیرے ووٹ کہاں ساتھ ہو رہے سبحان اللہ ائی سنگوا گندگی جدو ایج ووٹ کرا نیو رسوم نیم ان کی برابر ہو گئے سارا اسلام دکھو خنننو جب حریہ کا معنی اسلام دکھو خنننو اور تردید ہے کیونکہ کوپر دا تریخہ اسلام دا تریخہ ہے کہ کون چون ہے مومن نکتا کی پریزار آمین آئندہ ہونا راشی نہ ہونا شرابت امانت یا شرافت دیانت صداقت شراپت चیارے, چیارے, چیارے. چار گروہ چار چار पर پہ پڑھی لکھے جام پڑے पर شنا یہ شرکتہ شناکٹی کا آج ہے یہ یہ کئی بڑھا ہے انگریز نہیں شرام تو آج کہ شروع تو آج ہے نہیں نہیں انہوں نے دیکھ کو تو کہ شناکٹی کا آن نہیں یہ نماز نہیں پہلو یہ نماز نماز تقریبا اچھا بھی حالات نماز نہیں جا سکتا اسلامی آیا حای حکومت سارا طریقہ اس طرح ووٹ مارنا ہے اس طرح بیلنٹ کروٹ لانے الیکشن کمیشن شرائط کو مقرر کرتے سارا بنا رہی ہے حکومت عوام لوگ یہ حکومت عوامی ہے یا حکومت حکومتی ہے دوسروں تو یاد طریقہ کسی میں بھی بلاتی ہوں کا آپ ایک مار دو سر تو وہ کتنا مارتا ہے لکھے کون بیٹھا ہے انہیں سارا <confused> طریقہ لکھ کے تیار کر دیا لیکن حکومت حکومت حکومت عوامی حقوق تو عوام پر آ گیا پھر عوامی طریقہ عوام خود بڑا عوام نے وہ اتارتا کون ہے تمام اتار کے حق پانچ سال کے حکومت نہ اسلامی جمہوریہ نام لے کر پہنایا ہے جمہوری لباس تو آ گیا بولے ایک یو جب وہ بول پیار ہو جاتے کون کرتی ہے فوج کرتی حکومت پھر عوام کرے گنتی بہت شو کر حکومت یا تماز کرتا ہاں میں لایا جنل میں اگر ممالک حکومت ہوگی عوامی جب ہوئی جنرل حکومت حکومت کے لیے اپنا پالیا پیار تھی چھپا کے کہ اوہ سجن آپ اللہ کیا گرگا پواہر کے لئے کہ دمان درمکے دمان دانوں آتیا کہ میری بودی بیچی ہے کہ کپڑے آتیاں ستا میں مجھے جو میں لکھا کہاں آمد اللہ ہی جو بودی بیچی ہے وہ جیل سکھا ہے وہ ساتھ ہے وہ ساتھ ہے تو بھائی جاں پر میں بانگلہ کر جیل وہ اترہ بودی بیچی ہے پیکنگا میں وہ جناب لگا سیا ہے سام کے ساتھ سنا ہے وہ دماؤں دار سارے دماؤں کام کر سارے کے بیٹھیں ہیں وہ بیٹھا ہے کہ دماؤں دار سارے کے بیٹھیں ہیں وہ ساب کہ سہی جائے ہیں دماؤں دار سارے آپ اس سے کہ یہ آپیں دار لے گیا ہے یہ آپ بوٹو بتا کے گیا سام کچھ جو نظام انگریز से سے ہے وہ سکتا ہے کہ yes. yes. yes. yes. yes. yes. uh, میں نے جیسا ہے وہ جناب میں آجتا ہے سال بھلکار پاہدالے کے سی ہے تو بھلکار سارے میں سے بیٹ چیز آنگر پہنچا ہے انہیں آجتا ہے کہ یہ سکتا ہے پاکستانی کام کرنچا ہے یہ تو بھی چیز آنگر اے سوتے مگالو اج کل بڑے پیر بڑے لڑوے یہ سماں بھی جوڑی مگالو سلام بھی جوڑی مگالو اگے پیر ہو گیا جوڑی استاوا کے مصلا لوکا دے پیر کی جوڑی جوڑی کتے نی آ رہی ہے صبح تے چار تے چار دو کافی کاریوں نراو وہ کو ساؤ یہوں موتا تو آخر تھی جکتا جون کو کرے آخر دین اس میں اونہ باندا نو ہے پھر پھیر پھٹھی ہوئی ہے یہ ہی سال تھا <سؤال> کون پچھلی دفعہ ہرایا مینو تو یاد ویس میں رائے کی آزادیسوار تحصیلدار پٹواری کام کرتے مغرب ہے مقرر محمد شارد تجہر جانا ہے اچھا مردم تھی منظر عجیب لگ رہا ہے ہوا سوپا کیا یہ نہیں ہے وہاں بے خدا ہی بات ہے شورتہ سارا سارا چیہ سووو شورتہ ہے دیکھتہ بیٹھا ہے کہ شورتہ ہرہاں مختلف ہے چہرے سارے میں شورتہ ہی سارے میں تینوں آخدا آت ہاں تینوں آخدا آئی آہ تینوں خیلی جاندہ ہے کہ شورتہ آج ہے جا کے کرنا. لکھا. لیکن جمہوریت جو دعوت ہوگی اس کی دار سمجھان گئی 2 19 84 2 2 کون وہ ماہ طن اور ایک تم سے تو کیا سریہ نام دیما دیما دیما اور ماہ طن اپنا ہر بود وہ موت ہ anecd Lilian کیا سع دی کیا سع dio ہی doesn't know ہیを streng کری を ڈیو اور ڈیو اور جان beauty کیوں یہ ڈیو اور چندرہ جتو ڈیو اور JOE سع گوٹی خون بن��오 ہے میرا میں جانگا ہوں وہ آدھے نائی جی ماہر کے رہے ناغی ناغی تہنہاں میرے بہتا رہتے ہیں وہاں الیکشان بہتا رہتا رہتا رہتا رہتا کاثر ناغ چاہتا ہے کیا کردہ ہے رہائے جو رہا میں جو رہی ہے مسلمان کا ایک نو ہے ایک نو ہے جو ہر گیا تھا پھر دس کافر یا اپنے مسلمان چین نو امریکہ نو ہر کیوں حلال کھا رہی ہے مخالفہ کون ہے نام کا مسلمان نام کا مسلمان ہے اور یوں حرام کی تیاری ہے وہ حرام ان کا پتا ہے جڑا ہر گیا کوئی ووٹ نہیں لڑتے وہ آکھو بات رہا ہوں 50 سال ہو گیا ہے سیاسی ہم سام لا لا لگ گئے تو کا تھا ہار کے گیا جمہوریت تو تُو نے انتقام چُو رہے گئے انہیں اے اکتواتی تعلیم دا نقص اے سارا یہ سارا توااتی تعلیم دا نتیجہ ہے یہ سارا کو کیا اکتواتی تعلیم ایفتہ بھوڑا نہیں کیتا ہے اینجا نا کیا ان پرہنے کیتا ہے تلیم یافتہ تلیم یافتہ انہیں توااتی بہت نہیں کیتے درونی موامنے ایسے لوگوں نے جان مال کا दुनिया की जमहरी शैसान जो हर साल हकूमत नहीं बनाने के पहले वोट दे اچھی, لامتی, بندہ نمن رکھو طاعت میں Hmmmaramہ آپ پرانہ نہیں ہے اب کی احمد روها ہے ایک ہاریا ہے اچھا چاہتھ الت발کون کی ادت مسئل فرم کوس واپس ح exhausted ہم وہ کی مسئل فرینی ہوگی تو ہر جائیں گے تو بتاکی ان کے دور BL بہتہ مجھے وہ کپ канале حالتی جائے اسے اولا کے اولا کے بندہ اوہ نمہ آئے ہیں بندہ اوہ نمہ نہیں نا اس پراندہ بندہ ہوتا ہے ہونے اوہ تیر میں سو کنٹہ ہے پلو تا رہے ہیں دوچہ تیر دیر سو کنٹہ ہے آجیں گی تیر نمہ نہیںڑھ سو کچا ہوتا ہے چاہیے نما ہوا ہوگا مطالبہ کرنا سی نما نہیں ہو نہیں ابھی یہ کہتا نماز شروع وہ دن کا نماز شروع ہے نماز میں وہ پڑھو خدا اور دوخا جڑا نماز کو دھیان پہ کرتا شیطان دل کے بیا دن دن ہر مائ دو سال تین سال پانچ سال بعد الیکشن دے را کر چارا چون لوگانی خوشیا کہ بندہ کہنا بدلتا चून तो कमीने दिए इस्लाम आते मशे आते शेर है साथ मेरा पाकिस्तान हुए तो भावे महीना हो गए वोटर शरीफ हो गया उम्मीदवार भावे कमीना होगा तो कई गाल ना पाकिस्तान मसीना हो गए चूना शरीफ हो गए अब कमीनाई गल नहीं چل گئے جمہوریت بن کے بیٹا دس بگیار بکر ان دس ہوں بگیارے ہزار بگیار بکری کھانی بگیار برطانیہ پٹواری تحصیل پسندی لیکن خاندار تو بیٹھا ہے وہ تو بیٹھا آپ خان پانک سال نواز کا توم پانک ساٹھ میں بغیانا مل پانک سال پیانے پڑھنا چھٹو تو سیوں ان کو ہم جب او بغیار کہ او یار ایسا بغیانا مل بانک ساٹھا آلے بغیار تو نہیں جاند اوہا پیچن جنہیں اندرین ہم جیتے اتن جاندہ ہیں پانک سال دپار پیچین تک ترمی سال پیچن دی سال پیچن جمہوری بھی اصل دزم د تجربہ ہوا پریکٹس بار بار سوچا کر سارے حکومت سکول کرتے سوچا کر उन बेखौफा लोगों अल्लाह का कुरान फरमाता है मजल सारे कुरान में हल करना फिर कल अंसाल और मर्द को हाल विनाश असल निशाना लोगों का ज्ञान करते हैं क्यों अल्लाह कहता था पक्का हो तो सिर्फ तेराले होगा सुभान अल्लाह इसी निशान नाल अंदर के उन जीवन में नहीं आ सकती उन सुकून के सीटें प्यार इस हर शो पे نئی تعلیم کی تکمیل ہی نقصان ہونا ہے, نا ہونا ہے. سو سال پہلے ہزار ہو ہو ہونا درست کہ نامیں سب جیل ہونے لیکن وہ آتے ہیں کہ نامی دالی نامی تکریل ہو جاتے ہیں ہر بندہ نام کام ہو جاتے ہیں کسی تصور ہر بندہ ہوننا نام ایک میں کیوں کہ کلی کلی شکور ہے کہ کہ شکور ہے پاکیل یا چیار کہ کوئی ہے پیکلی جی جی کہ جوٹی باتا بھی لگاتے مناسب ہوگی آپ کرنا تو فیکٹری اگر ٹھیک ہوگی تو فیکٹری میں جب ہے کسی نے بڑھائی ہے تو آتا ہے ہمارا شوق سارا حکومت کا کسی کو ایک تو فیل ہو جاتا ہے چار نکا چار کام چار نقان چار نکاح پہ مارنا سلنا تینسرا مارنا لو مستحتان کی جاور специالی گروھان بھی Start یہ جاور سے ging выс혔 Chill官 یہ جان کو لوجا موجود جور سے جاور حالت آرکار میں مت點دہ ہے جو سرinstہ از درس د هر وی اللتي کو دیں گروھان شاب شوا کیا کہ سیا چار مارے پہلا کار کار جت پہلی نمبر کا جرا کاشت کرتا ہے فصل کے معاملے میں مانالا کو پنوں سبوںے ٹماٹر نشا ہوئے اس کو پہلا مانا ہوتا ہے کہ ہوتی ہے پیمانہ تو لا کی سبوںے یہ کس طرح کھائی جس کڑھا واہ ہے یا پرائی کو کھاوا مولو اس کے لئے مجھے گئے کیم ہے؟ ایک ایک سولان پر کمچھی نہیں کرے مہم لاکھولی سولان پر آرو ہے اکران نہیں کہ کمال آکھولا ہے اکران پر جیو اکران گھنٹ کو سولان پر کھلا ہوں تو تردہ ہے یا ایک میرا پتر سولان پر کھلا ہوں ملومہ ایک سکران کھلا جب کمال کرنا اس سے ہم کھلا دیں اس سے ہم سکتا لے سیاتھ باری کھاس کرتا ہے یہ تل کرتا ہے है। है कि आज किस तरीके न अंग्रेजी तरीके ना। अंग्रेजी तरीके नोर देसी तरीके न انگریزی آگیا ہے انگریزی افساد تریچینال خان آگا ہے آجا گئی برشا کتیا گیا ہے مان دو گیا پیش شروع ہو گیا لقصہ لکھا لکھا ہے لکھا ہے مدرین درین ملہم یدی یہ دیشی تریچینال انگریزی تریچینال دیشی تریچینال مولکیل فرد ہے سا دیکھا پیش انگریزی تریچینال آگا ہے سارے جوان سامنے نوازیا نہیں دل. دنیا کا پہلا امی کو اپنی کمائی کی گلا آت دیکھو دشمن ہے میں نہیں کر کر کہ باہر باہر پھر آرائیں گے تو چون کاؤں سے یہ کاؤں یہ تمہار سے اندیو رہا تھا ہے وہ تاں نہ پتلیں امید باہر پتل جو حکومہ کی مشیری سفیتہ کتباری سماندہ چاہتی بکیر یہ نہ پتلیں یہ کلیر پتل کیوں میرے جب نو چلانا سے ہے امید باہر پتل سلا کینو کون چلاندہ ہے ناندار یا نکی था, तो थी बता तो की है बदल दे पाकिस्तान एक हो। चार सोबे चार सूबे चार सूबे گراہ چندری حصے دا ہاتھیم چنننے شپای آخری گھتیا ہوتا ہاں چھتا ہوتا اونگی تائناتی کرنے گا ایچھے عوام دا کون یا ملتا کرنے گا ایچھے کون چننے گا دی آئی انہوں دا بڑا اوہ دا عام ہے ملتا چندری حصے رائے پاہ سے عوام ہے نہیں وہ پورے ملتا ملتا ہے ستر چوننا ہے مدھیر چوننا ہے MTMN چوننا, چوننا ہے پورے مولک کا بان لائے کوہ دارا ہے کوہ دارا ہے ہمیں خاص ہے کوہ دارا ہے خاص ہے پورا مولک ہاتے دینا ہے پورے مولک کی قسمت کا خیفل ہے اٹھے آم ہوتے ہیں مجھے ستر بمار رہوٹے ہیں انہوں نے جایا ہے کہ سبحان کے حسدہ آرہے جنا مسئلہ اہم ہو رائے آمیں دیکھو میں چار ایک اور وہ اپنے یورک کون سمجھے کہ خدا جب تین لیتا ہے آکھل بھی چھیل لیتا وہاں ملی اکم کیا کر لیا ہے میرا ماتون کا سننا ان میں کر لیا ہے پیش کروی میں نسان کی ہوں بادشاہ کے امام ہو دیس شفائی چنو کے خاص ہوگا کہ انتر شفائی دا ہوتا ہے انہوں बादशाह जा। मामला पूरे मुल्क का मतला है राय का जुर्मी हिस्सा है धरती होता है جمہری آئے صحابہ عبادت کر دیا ایک ہندوستی کرے وہ آتے صحابہ بھی भी کر دیا میں بھی عبادت کرتا آپ کو گار چاہیے وہ بھی عبادت کر رہا ہے جس یہ نظریہ کی لہ کے بیٹھے ہوئے طریقے میں کوئی شہید بندہ لگتے ہیں تو بہ مانا کی خریدا ہوا تھا مارو جانا سو کے اندر ایک ایم پی اے ہزار بکیا ہوں ہزار بکری کلی کلی इतिहास इला हो गया हम जनाब एक बड़ा चार वोटर हो गए दस हजार हो गए ایم پی امیدوار کیا ہوگا مسلمان کا ٹیم ہوئے یا اتحاد ہوئے اتحاد میں اختلاف کرتے ہوئے استفادہ میں تبدیل کرتے ہوئے وہ ملک قوم واقع ہے نقصان ہے یا ایک بھی دی. ہوئی चार जिनके पार सो पार पार है तू तू में उम्मीदवार खड़ो बंदा तक हो रही इतना میرے کو دس ہزار ووٹر تقسیم ہوتے گی کا سامنے بڑے تو ہر چیز اصول ووٹ ایک لگتی اچھا طریقہ کوئی مسئلہ نے جدو ختم کیا جائے مسلمان ایک بندے بگیار جنگل ڈڑا سا سی بندہ ڈیرا جانا ہوں مال ڈنگل جانا وہ فرج اندر ہکی لگی بھی ہر آزادی ہر کسی ازاد نے آدمی لو لو پتو لائے بدلا जमुई तरीके खाई किस तरह खा गए एक ہڈی آ کے پڑا ساری میں پاکستانی کو دماغ ساری منگائیں اچھا ایک نظر دے باقی بچانا بلی کو تو بولتے ہیں ہاتی جو ہے تو ہن ایک بدلایا کہ کیا اسمبلی ہے پیچھے جانا میرا تو سپاہی واقعی منہ باتوں سارے وہ بازار کے پھر ساری اپنا کر لے ایمپیر ہے ہم تو تھا پھر دیوانہ وہ گل تیری ہاں لیا ہوگی 43 بہار تیرے جسو پتا لگے لامتی جسے 13 बुंदा बुंदा मार गया नहीं है वो बीमार हो गया है नेहरू सरकारो नाम नहीं है जब तू बोलते भी तो समाज की सरकार सरकार है सरकार है तू कुछ करना चाहिए वर्दी पुलिस को सरकार हर में याद कर आधी सरकार हर हां जी देर का जारी तो यार पता करो सरकार सरकार का नाम है ہاں جی یار کل کر وہ بے وضوھا تم سے کٹھا ستا کر جد تکل نہیں کوئی نظومی سارے, تیزے, ملائن، ملائن، بھی، بھی ہے، ہے، سارے, سارے خیر خیریت خیر سارے عوام نوئی پہنچ نام ہے توانے جیتا عوام کی کر سکتا عوام ہے عوام مو جان برانت کوئی اقل شہور جو پیسے لوگ ہو نہ لالبا گریبوری کسی خنگار کا گھر کیوں نہیں کرتا رہی جا رہے کیوں نہیں عوام میں کمزور جیمان دام طاقت کہ جی. ہے عوام براہ بھائی عوام جو بولنا یہ طاقتوار میں شارم نہیں ہے یہ شاریام پھر جب موہر نہیں ہو خاص خاص دکھانے جدو ووٹ لے لینا شار آئی رستا بھی سال تین پاکستان ہی لینی ہے محل جا سکتا ہے نہال بچنا نہ بچنی نہ موسم چلنا آپ کا سمانا ہے تب تب تب تب تب تب تب قانون آگے دشمن اپنی خرچ آدھو کیا دشمن کا قانون حفاظت کر سکتا نظریہ کی ہے چنو اے دیفاتی، دیفاتی، دیفاتی، حکومت اوان. اوان شریف مہینے لو شریف کا شوق شریف کا شوق تو, تو, تو بند کر لی کر बदमाशी ए ए नहीं नहीं माल नहीं उदमाश का नहीं हूँ कौन माफी है ये आ तो फिर फिल्म ना देख جان مال میں بکری کی قوم چون چون ہے, دے دے دے دے بدماش, بدماش, بدماش قوم آتی جان مال کا شریف موٹا نہ پھر پھر خدا شیتاب کی <سجد> لڑائی کا قرآن پڑھا ووٹ کتنا گیا گنتی کرنی ہےشتے ہیں کسی پاگل بندر یادن یا سچے لانی جا دیا گائے میں پاس یہ دنیا کا فلسفہ ہے اپ کا نقصان پکا چل گیا کہ باقات گنتی ہوئی چاہیے کمینہ جو کرے نتی گنتی کا رکو ما سے نہیں مانگے گا یہ تو گنتی نے کردا کھول دا یہ کھول دا ہے ایک ہاراں کو 100 سود روپے بتا تو اسن نہیں اور گنتی کا شعر ہے تیرے سود چل گا سوں حکومت پارٹی بننی اس واسطے ڈاکو ڈاکٹر इंस्पेक्टर के साथ कसे थे बात बन गई लगती है एक तो साहब हम इनको कहां इनको खुराक इनको ना होए जो मर्ज़ी आपको रहमान की खानदा है गढ़ू खान की खानदा है ये संबूजी की खानदा है विश्वास विश्वास विश्वास खुराक है पेट नहीं है پتوں لگ رہا ہے وہ بھی کیڑا انڈا کھو گیا دکھ مار دندی کیوں دانے حکمراناں تھا تھاں کی موسم دانہ ملیا پھر ختم ہو گیا وہ دکھ بھی دا کھو مار دگیا کہاں کیوں ڈھونڈھن لائے تین واسطے سبحان اللہ حکومت خانے انہوں ہے ترال دا تو ہے پہلے پیسے لے کما اپنی خوب بنایا جب جب جہاں سا من لگا اے راक्षात انا ربوکل اعلی میں سب کے بچا رہا ہوں یا شاہ انہیں مان لیا کرنا ادنا سب ایمانہ کے ساتھی کر کھان دا انصار کر دینہ پیشاب ہے گٹر کر کاں شاطی کا ہر شاہ تیری انسان خدا پانے چلن نہیں بھیا خدا کو خدا چلیا کیا نہیں انسان رہ گئے کون کھف کھف دنیا چھپے رکوں تھا دنیا چھا تو وہ مومن تو ہو گیا کالا نا تو کوانوسان 65 سال ہو گئے حدیث میں مومن ایک وقت بھی وہ صفا نہیں کریندا تو کوانوسان یہ مومن نہیں ہے اللہ حافظ ساری دنیا پہ ایمان نہ ہو منافر کاخر اللہ لا جا کر لا جاؤں لایا کروں کا منافر نماز نہ سارے نام ہو لانکل نہیں جا بازار بہتر جی ماں بہن ہے دوستی نہیں لائی جانے دشمن تعلیم نہیں ہے تو استاد کی لانچ خوبے استاد کرنا فرشت میں بہیمان چوری کا بال <سؤال> سکھا لے سارے بیٹے کیپ پاگل نہ بنوا لوگ آ یہ وہ اصطیہ ہے جو پروزری ہے اگرچہ سرانہ کا تو فلاں آیا خلاص میرا جس سے آیا خلاص چھوڑ کے دیکھا اپنا جب پورا اچھا ان کروں دیں اب یہ ہو چلا وہاں ہے یا نکل مارتا ہے نقل مارے حالانکہ تعلیم میں نقل مارے نقل مارے یوروپ سے نکل مارتا ہے نقل مارے مطلب ٹھیک ہے چیز چیلنج کرنا چیشتی بول <سؤال> دروازہ بندہ تنقید کر سوال کا جب لے دروازہ आग्ण से, आग्ण से पहचान है कि जो सवाल हको पह नहीं तो सा जो मैं मानना نماز نہ پڑھے اللہ رب کا سب سخت آپ جی اگ جو اسلام اسے بڑا اسلرام سے رب کی سزا اسلام سے اللہ کا حساب ہے کہاں ہو شخت ہے شدی جانے شبدوں باہ پھر اور زیادہ سخت ہے لڑائی اور سبا دینے میں اللہ سخت ہے لانتی پھر ہو گیا توبہ کال کلو کال پھر دے چور ستی نہیں پتا کیا کرتا شکتی نہیں جانی इस्लामे शक्ति लिया नरमी लिया शक्ति लक्ष्मी है नरमी लिया शक्ति और नरमी हो जानी शक्ति नदी बराबर रखा बंदा इस्लाम में शक्ति नहीं मान रहा رکھ ہاں د جمہوریت اسلام ایک جمہوریت کا خرابہ کرتا ہوں تو نس کے دکھا دو میں انتخاب سے کر <uhhh entrepreneur music cliches>, چمت اگر نہیں ہو سکتے بھائی ماندا اکل مومنٹ کروں گی نا اکل مت سمجھے کیا